آج کی دنیا ایسی ہے جو مادیت کے برے نتائج سے تنگ آئی ہوئی ہے خاندانی نظام کا شیرازہ بگڑ چکا ہے مادیت کے نتیجے میں انسان روحانی سکون سے محروم ہے اور آپ سب سے زیادہ خودکشی کرنے والوں کی تعداد ان مغرب ممالک میں ہے جو نہیں جانتے کہ ہمیں کس بے چینی کا شکار ہے کس اضطراب کا شکار ہے وہ روحانی استراب کا شکار ہے نبی کے صحابہ کے پہ چل کے دلوں کا سکو ہم نے حاصل کیا ہے نبی کے صحابہ کے ریپ چل کے دلوں کا سکو ہم نے حاصل ہے لگا ہے نشا جل سے جن کہاں کو ارچا ٹپ ن جی جنتان نے دبا تھا اپنا اور جنتان نے اور فیہما ہما کل فیہما عینان ایام اور فیہما عینان ای خطان وہ جنت الفردوس فی من کل فاقت سوجان اور وہ نیچے والی جنت فی حما فاقیات کی وادی میں کے میں تمہارے کامارے جو تعف تمہارے لیے جو تڑپتا رہا تھا اسی کے طریقے کو پیروں سے رولا ذرا خود بتاؤ یہ کیسی وفا ہے نبی کے صحابہ کے صحابات پہ چل کے دلوں کا سکھ ہم حاصل کیا ہے یہ وہ موت ہے دوست دو جیس کے ساتھ نبی نے بھی مانگی تھی رب سے دعائیں یہ وہ موت نبی نے دماغی تیر سے دعائیں کٹایا ہے اس راہ میں جیسے سر کو خدا کی قسم وہ مر ہو گیا ہے نبی کے صحابہ کے چل کے دلوں کا سکھ ہم نے حاصل کیا ہے لگا ہے نشا جب کا ہم کو اونچا ٹپ نجی اس جہاں سے ہوا ہے سنو او دکھ کے پار سے گے ستا انس بن نظر کے تمہیں کہہ رہی دلوں کا سکون حاصل کیا اللہ نے میرے نبی کو صحابہ دیے ان کو شاگرد دیے ان کو شاگرد دیے یہ ایک علم کا سلسلہ ہے جو چلا آ رہا ہے اور آج تک یہ دین زندہ ہے ان چٹائی پر بیٹھنے والوں کی تو فی الحر اور ان ان والوں کی تو فی الحر میں ساری دنیا میں ہوں میں تمہیں پورے یقین سے کہہ رہا ہوں میں نے بر صدیر جیسے علماء پوری دنیا میں نہیں دیکھے کے میدان میں قود پڑنا کلب میں شہ کا مچا صاحب کے میدان میں کود پڑنا کلب میں شہادت کے دل کام چلنا خدا کے لیے سارے عالم سے کٹنا حقیقت میں فرداس کا راست ہے نبی کے صحابہ کے رستے دلوں کا ہم نے حاصل کیا ہے نبی کے صحابہ کے چل کے دلوں کا سکون ہمارے پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے پاکستان میں اپنی روایات اپنی تعلیم اپنے مذہب اور اپنے دین کے مطابق عمل کرنے کی آزادی ہونی چاہیے ہونی چاہیے ہم اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں. اور حکومت سے بھی کہتے ہیں کہ وہ کرے اگر اسی کا نام انتہا پسند ہے تو ہم انتہا پسند ہے اسی کا نام اگر بنیاد پرست ہے تو ہم اس کے بنیاد پرست ہیں اور اگر اس کا نام دہشت گردی ہے تو دہشت گرد بھی ہے لیکن ظاہر ہے کہ دہشت گردی نہیں ایسا کرنا کہ کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو بس اپنے گھر کا خیال رکھنا